رضو احد کا بیان جاری ہے اور گزشتہ سے ویبستہ جمعے میں میں نے آپ کو چند معروف شہدۂ احد کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کون کون تھے اور ان کی شہادتیں کیسے ہوں جو ایمان افروز واقعات تھے صحابہ کی جان جانصاری کے بہادری کے اللہ کے رستے میں جان دینے کے اور آخری واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ سعید جابر بن عبداللہ عبداللہ ابن عمر جو حضرت جابر کے والد ہیں لیکن یہ دو جابر بن عبداللہ ہیں یہ بات یاد رکھیے گا بہت زیادہ کثرت کے ساتھ جن جابر ابن عبداللہ کی روایات آتی ہیں احادیث وہ یہ والے نہیں ہیں اس لیے پھر ان کا جب پورا نام لیا جاتا ہے تو ان کو جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام کہا جاتا ہے آہ یہ آہ دو صحابہ ہیں نام بھی ایک ہے ان کی بلدیت بھی ایک ہے ان کے واقعہ بیان کیا تھا آخری جس پر جمعہ کیا بیان ختم ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اداس دیکھ کر ان سے پوچھا تھا کہ جابر تم کیوں اداس ہو تو انہوں نے اپنے والد کی شہادت کا ذکر کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ خوشخبریاں اور کچھ بشارتیں سنائی تھیں ایک اور شہید معروف ہیں شہدائے احد میں سے جن کا نام عمر ابن جموح ہے عامر بن الجموح <تصفح> یہ ان کے یہ جو جن کا واقعہ پیچھے جو میں بتایا تھا عبداللہ ابن عمر یہ ان کے بہنوئی ہیں اور عجیب یہ ہے کہ ان کے ایک بیٹے خلاد بن عامر بن الجموح وہ بھی شہید ہوئے ہیں عہد کے اندر تو ان کی جو اہلیہ ہے ہندہ ہندہ بنت عامر ان کے بھائی بھی شہید ہوئے اور شوہر بھی شہید ہوئے اور بیٹے بھی شہید ہوئے اسی غزوہ احد کے اندر شوہر ان کے جو تھے وہ یہی حضرت عمر بن الجموح تھے اور بھائی جو تھے ان کے وہ عبداللہ جن کا ذکر ہوا عبداللہ بن امر تھے اور بیٹے یہ خلاد ابن ابن عبداللہ تو ان کی یہ جو تھے یہ معذور تھے پاؤں سے عربی میں آرج کہتے ہیں اس کو جو شخص پاؤں سے معذور ہو لنگڑا لنگڑاتے تھے اور ان کے چار بیٹے تھے جو تمام غزوات میں جو اس وقت تک ہوئی تھیں احد میں خاص طور پر اس سے پہلے بدر ہوا تھا ان کے چاروں بیٹے ان غذبات کے اندر شریک رہے تھے تو اب احد پر بھی ان کے بیٹے آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ معذور ہیں آپ کے پاؤں میں لنگ ہیں یعنی لنگڑا پن ہے تو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذوروں کو رخصت دی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں غزوہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں میرے بیٹے نہیں مانتے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت کی سرزمین کو اپنے اسی لنگڑے پاؤں سے رون دوں جنت میں چلوں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ تم تو معذور ہو تم پر جہاد فرض نہیں اور بیٹوں کو آپ نے بلا کر کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے ان کو روکو مت کیا پتا کہ ان کی قسمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شہادت لکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت پا کر بیٹوں نے کہا ٹھیک ہے والد کو وہ جو روک رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے ایک دعا کی اور دعا یہ کی کہ اللہ مرض ال شہادہ یا اللہ مجھے شہادت کی زندگی سے شہادت کی موت عطا فرما اور یا اللہ مجھے اپنے اہل ویال کی جانب واپس مت لوٹا واپس نہ ہوں اپنے گھر کی طرف تو ان کی شہادت ہوئی اور جب ان کی اہلیہ ان کے ان کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے بیٹے کو ان کے بیٹے بھی خلات بھی شہید ہوئے خلات ابن عمر اور یہ عامر ابن الجمہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بہنوئی وہ بھی شہید ہوئے عبداللہ بن عمر جن کا نام تھا تو یہ ان کی اہلیہ ہندہ نام تھا ان کا وہ اپنے تینوں شہدا کو ایک اونٹ پر انہوں نے ڈالا اپنے بھائی کو اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو ویسے عرب کی اور قریش کی یہ تو خیر انصاری گھرانہ تھا انصار کی اور پھر حضور کے صحابہ کے گھر والوں کی ہمت دیکھیں کہ ایک خاتون اپنے شوہر کو بھی بیٹے کو بھی بھائی کو بھی تینوں کو اونٹ پر لاد کر تینوں لاشیں اپنے ساتھ مدینہ لے جانے کی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہے تو جب وہ ان کو ڈال کر لے جانا چاہتی تھی تو اونٹ سفر آگے نہیں بڑھتا تھا اور آگے نہیں چلتا تھا جب اس کا رخ جو ہے وہ مدینہ عہد کی طرف کرتی تھی تو اونٹ چل پڑتا تھا رخ مدینہ کی طرف کرتی تھی تو ان کا اونٹ نہیں چلتا تھا تو وہ صحابیہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہندہ نہیں ہیں جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں وہ تو ان کا ان کو ہندہ بنتے اتبا کہتے ہیں وہ اتبا کی بیٹی تھی تو انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے تینوں شہیدوں کو مدینہ لے کے جانا چاہتی ہوں دفن کرنے کے لیے لیکن سواری نہیں چلتی اس طرف عہد کی طرف کروں تو وہ چل پڑتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عامر نے عامر عبدالجموہ نے مدینہ سے چلتے ہوئے کیا کہا تھا جب وہ آ رہے تھے عہد کے لیے ترکی اہلیہ نے کہا حضرت ہندہ نے کیا رسول اللہ انہوں نے کہا تھا یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے گھر والوں کی طرف واپس مت لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اونٹ نہیں چلتا اور یہ فرمایا کہ قسم ہے والذی نفسی بی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سخت قسم کی قسم کھاتے تھے تو انہوں نے ولدی نفسی بے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں صحابہ سے کہا کہ اگر وہ اللہ جلّ شاہ کے اوپر کوئی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ جل شاہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں اور عام ربن الجموہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے واپس مت لوٹا اللہ جل شاہوں نے ان کی بات کو پورا کر دیا مطلب یہ تھا کہ کوئی سواری اب ان کو لے کر مدینہ کی طرف نہیں جائے گی اب ان کو ادھر ہی دفنانا ہوگا جو جنہوں نے چاہا تھا اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے امر عبدالجموہ کو جو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین پر چلنا پھرنا چاہتا ہوں اس کو روندنا چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے امرب الجمور کو اپنے اسی پاؤں کے ساتھ جنت کے اندر دیکھا تو یہ پھر اب عبداللہ ابن عمر اور امربد الجموہ یہ ایک ہی قبر کے اندر پھر احد کے پہاڑے کے قریب دفن کیے گئے اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت خیسمہ نام ہیں ان کا اور ان کے بیٹے ان کا نام سعد تھا یہ بدر میں شہید ہوئے تھے تو حضرت خیسمہ رہ گئے تھے بدر میں نہیں گئے تھے لیکن ان کو بہت زیادہ اس بات کی وہ تھی کہ میں اب کوئی غزبہ آئے تو میں اس کے اندر جاؤں تو جب بدر کا موقع آیا تھا تو چونکہ یہ گھر میں دو بندے تھے تو انہوں نے آپس میں قرآندازی کی تھی باپ اور بیٹے نے کہ ایک بندہ گھر پہ رہے گا ایک بندہ غزوہ میں جائے گا جہاد پہ جائے گا تو جو قرآندازی کی تو اس کے اندر بیٹے کا نام نکلا بدر کے موقعے سعد نام تھا ان کے بیٹے کا تو بیٹا چلا گیا شہید ہو گیا تو یہ کہتے ہیں کہ جب احد کا وقت آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا احد کی غزوہ سے پہلے اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا انتہائی خوبصورت ہو گیا بہت ہی حسین و جمیل ہے اور جنت کے باغوں کے اندر گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اور اس کے نہروں کے اندر جنت کی وہ تفریح کر رہا ہے اور مجھے دیکھ کر کہتا ہے کہ ابا آ جاؤ دونوں مل کر جنت میں رہتے ہیں تو اور یہ کہا کہ میرے پروردگار نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ بہترین طریقے کے ساتھ پورا کرتے یعنی جنت کا وعدہ تھا شہداء کے لیے وہ بہترین طریقے کے ساتھ پورا کیا اور وہ وعدہ بالکل پکا اور سچا تھا اللہ تعالیٰ کا تو اس پر انہوں نے کہا حضور کے پاس آئی یہ سارا خواب سنایا اور کہا گیا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے پاس جنت جانا چاہتا ہوں جنت میں اس کی رفاقت چاہتا ہوں تو بوڑھا بھی ہو گیا ان کی عمر بہت زیادہ تھی کہڈیاں بھی میری کمزور ہو گئی ہیں تو اب تمنا یہ ہے کہ اس شہادت کے رستے سے اللہ جل مجھے دنیا سے رخصت کرے تو کہا کہ حضور سے کہا کہ اجازت بھی مانگی اور کہا کہ رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دی. حضور نے ان کے لیے دعا کر دی تو اور اس کے بعد یہ گئے اور یہ احد کے اندر شہید ہوئے اور انشاءاللہ اللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جا کر ملے ہوں گے جنت کے اندر ایک اور شہید ہیں آخری میں اس کے بعد پھر آگے اس کی طرف جاتا ہوں ان کی خصوصیت اور کمال یہ ہے کہ ان کے دل میں عین احد کے دن جس دن مارکا برپا ہوا اس دن یہ مسلمان ہے اوس کے واحد آدمی جو رہ گئے تھے جو جب سارا اوس کے بیشتر قبائل مسلمان ہو رہے تھے تو یہ نہیں ہوئے تھے ان کا نام اسی ہے حضرت سیدنا عس رضی اللہ تعالیٰ تو یہ لقب ہے ان کا ویسے ان کا نام تو عمر ابن ثابت ہے لیکن کہلاتے عسیرم تھے بڑے جنگجو تھے جب احد کا دن آیا تو عجیب بات یہ ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا احد کے دن ان کے دل کے اندر اللہ جل شاہ نے اسلام کی وہ ڈال دی بات بغیر کسی کے کہے خود بخود اور انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنی تلوار اٹھائی اور میدان احد کے اندر پہنچ کے تو صحابہ کو ان کو دیکھ کے تعجب ہوا کہ تو مسلمان ہی نہیں تھے یہ کیسے آ گئے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ وہ تلوار اٹھا کر آئے ہو کیا قومی لڑائی سمجھ کر آئے ہو کہ باہر کے مکہ والوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تو چلو مدینہ کے سارے لوگوں کو لڑنا چاہیے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو کیسے کوئی قومی لڑائی سمجھ کر آئے ہو ان کا نہیں میں اسلام کی رغبت سے آیا ہوں اور اسلام لے کر آیا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہوں اور اب تلوار لے کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں بس یہ کہا اور کود پڑے جنگ کے اور کود پڑے اور شہیدوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان نہمین اہل الجنّ آپ نے فرمایا کہ اسیرم جنت والوں میں سے سیدہ ابو ابر رضی اللہ تعالی عنہ بطور پہلی صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ وہ کون سا شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے حج کیا نہ اس نے زکوٰۃ دی نہ اس نے کوئی اور نیکی کا کام کیا اور وہ جنت کے اندر گیا یہ سب کچھ کیے بغیر اور اس کے جنت پہ جانے کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تو پھر یہ ایک پہیلی ہوتی تھی جو مدینہ میں پوچھی جاتی تھی تو اس کے جواب جن کو آتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت وسیر وہ صحابی تھے جو صبح ایمان لائے اور ظہر سے پہلے پہلے شہید ہو گئے کوئی نماز آئی نہیں ان کے اوپر فرض ہی نہیں ان کے اوپر کوئی نماز کا وقت ہی نہیں داخل ہوا جس کے اندر وہ نماز پڑھتے اور ظاہر بات ہے دیگر عبادات کا تو وقت ان کو نہیں ملا تو ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن چند گھنٹوں کے ایمان پر جنت اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمند چند گھنٹوں کے ایمان کے دا. اس کے بعد اس جنگ میں جو شہادتیں ہوئیں ستر کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے صحابہ شہید ہوئے ان شہادتوں کی خبر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہنچی تو اس موقع پر مدینہ سے عورتیں بیتاب ہو کر نکلی اپنے اپنے گھر والوں کا پوچھنے کے لیے ظاہر بات ہے اس زمانے میں ذرائع بلاغ اس طرح تو نہیں تھے گھر بندے کو خبر مل جائے تو عورتیں نکلی بے ہو کر اور وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں بھی درج ہے حضرت خلدیث مولانا زخریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک خاتون جس کا جو حضور کا پوچھتے ہوئے بیتابی سے آ رہی تھی تو جو بندہ ملتا تو اسے سے پوچھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو وہ بندہ اس کو کوئی نہ کوئی خبر اس کے خاندان کی شہادت کی دیتا جس سے پہلے پوچھا کہ حضور کیسے ہیں اس نے کہا کہ تمہارے تمہارے والد شہید ہو تو آگے بڑھی اور کہا کہ حضور کیسے ہیں ان کا تمہارے شوہر شہید ہو ہوگا آگے بڑھی کہا حضور کیسے ہیں کہا تمہارا بھائی شہید ہو ہوگا پھر پوچھا حضور کیسے ہیں تو اپنے کہا تمہارا بیٹا شہید ہوگا چار اپنے خاندان کی شہادتیں سن کر بھی کہنے لگی کہ ان سب کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ حضور کیسے سے کہا کہ حضور ٹھیک ہیں خیریت سے کہنے گئی کہ مجھے ایک دفعہ حضور کا چہرہ دکھائے کہ مجھے یقین آ جائے تو کوئی ساتھ لے گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کے دامن میں تشریف فرماتے روح انور پہ نگاہ ڈال لی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کو آفیت سے دیکھنے کے بعد دنیا کی ہر مصیبت ہیچ ہے اس کے بعد کوئی غم غم نہیں ہے اور کوئی مصیبت مصیبت نہیں ہے کہ الحمدللہ للہ آپ عافیت سے یہ انصار کے گھرانوں کا یہ انصاری خاتون تھی یہ ان کے گھروں کے جذبے تھے یہ ان کے ان کے حوصلے تھے یہ ان کے بلولے تھے کہ اللہ جل شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت ان کو عطا کی تھی اس کی جو قدر ان کے دلوں میں تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جب یعنی خواتین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں بیٹھنے کا ساتھ رہنے کا سفر میں رہنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا یہ مواقع تو مردوں کو ملتے تھے یہ خواتین تو مردوں سے واقعات سنتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جب خواتین کا یہ جذبہ جو کہ طبعا کمزور ہوتی ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خوات... کسی خاتون کے لیے یہ خبر کہ اس کا باپ اس کا شوہر اس کا بیٹا اس کا بھائی سارے شہید ہو گئے تو ایک عورت کا دل تو پھٹ جائے جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے لیکن اس کے باوجود ان کو اس بات کا وہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں تو یہ احد کے باوجود اس کے کہ اس احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا لیکن صحابہ کی ایمانی کیفیات صحابیات کی ایمانی کیفیات میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آیا کسی قسم کی مایوسی کسی قسم کی بے دلی کسی قسم کی بزدلی اور کسی قسم کا کوئی بھی منفی جذبہ اللہ جل شاہ نے اس میں نہیں اس جماعت کے اندر نہیں پیدا کیا اس غزہ احد میں خواتین نے بھی شرکت کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے احد کے دن دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے پائنچے چڑھائے میں ہیں اور پانی کی مشک بھر بھر کر لاتی ہیں اور لوگوں کو اور زخمیوں کو مختلف لوگوں کو پانی پلاتی ہیں اسی طرح حضرت عمر سے روایت ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری کی والدہ ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی احد کے دن ہمارے لیے پانی بھر کے لاتی تھیں تو مرم پٹی بھی کرتی تھی خواتین زخمیوں کی اس پہ بہت سے سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے محدثین کا کہ خواتین نے شرکت تو کی ہے احد میں مگر لڑائی میں حصہ نہیں لیا لڑائی کو قتال کہتے ہیں قتال لڑائی کو کہتے ہیں تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خواتین کو قتال سے ان کو رخصت عطا فرمائی ہے ایک دفعہ سوراً نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کے اوپر بھی جہاد فرض ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کا جہاد ہے مگر وہ بغیر لڑائی والا ہے قتال کے بغیر ہے اور وہ حج اور عمرہ ہے کہا کہ عورتیں اگر حج اور عمرہ جو کرتی ہیں تو اللہ جل شانہ ان پر ان کو گویا کہ جہاد کا کا عطا فرماتے ہیں تو اس سے تو وہ ہے کہ ان پر فرض تو نہیں ہے لیکن اس عہد کے موقع پر ایک صحابیہ کے بارے میں ضرور آتا ہے کیونکہ انہوں نے خود روایت کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشرک حملہ ور ہو گیا تو میں نے تلوار اٹھا کر اس کے اوپر ایک زوردار وار کیا میں کہتی کہ مگر اس نے اس اللہ کے دشمن نے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی ایک زرہ لوہے کی اور اس کے اوپر ایک دوسری زرہ پہنی ہوئی تھی تو کہتی ہیں اسے دو زرہیں پہنی ہوئی تھی اس لیے عمارہ کہتی کہ میرا وار اس کے اوپر خطا گیا میں اس کو مار نہیں سکی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی انہوں نے قتال کے اندر بھی شرکت کی عہد کے اندر باقی جتنی خواتین کی شرکت کا ذکر آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پانی پلانے کے لیے زخموں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اس طریقے کے ساتھ وہ عام طور پر شرک اسی طرح عورتوں کو بھی جو دشمن کی طرف سے عورتیں آتی تھیں میدان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو تاکید یہی تھی کہ ان عورتوں کو قتل نہ کیا جائے اور حضرت ہندہ بنت عطبہ جو حضرت وصفیان رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ تھی تو حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اور وہ بالکل احد کے اندر مشرکوں کی طرف سے زوردار طریقے کے ساتھ ان کے حوصلے بلند کر رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں اور ان کو لڑائی پر ابھار رہی تھیں تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بالکل میری تلوار کی ایسی زد پر تھی کہ اگر میں تلوار چلاتا تو اس کی گردن ان کی گردن دور جا گرتی مگر مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول نے رو کے رکھا کہ عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا جنگ کے اندر حالانکہ وہ میدان جنگ کے اندر موجود بھی تھی اللہ یہ کہ کوئی عورت خود قتال کر رہی ہو تیزی کے ساتھ وہ مار رہی ہو اور لڑ رہی ہو تو اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ اس اس پر وہ ہے اور جو سیرت کے اندر آپ نے کچھ عورتوں کے کو کے قتل کا حکم دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر جب آئے گا فتح مکہ تو میں آپ کو بتاؤں گا تو وہ عورتیں تھیں جو شاطم شاطمہ رسول تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو میں آپ کی نعوذ باللہ اللہ سما ناؤ مذمت میں اشعار کہا کرتی تھی اس قسم کی کچھ عورتوں کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے ان کے قتل کے احکامات صادر فرمائے تھے شہدائے و میں نے سارس کیا کہ ستر کے لگ بگ لوگ تھے اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن نہیں تھے پورے تو سیدنا مصحب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مکے کا شہزادہ کہا جاتا تھا مکہ کے اندر سب سے قیمتی لباس پہننے والے بڑے ناز و نعمت کے اندر پلنے والے اور اپنے والدین کے انتہائی آنکھوں کے تارے کہتے ہیں کہ مکہ میں کے نوجوان پہننے اوڑھنے کے اندر مصحب ابن عمیر کی پیروی کرتے تھے جس طرح آج جس کا آپ کو فیشن کہتے ہیں نا تو وہ فیشن کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کو بڑی آزمائشوں سے گزرے اسلام لانے کے بعد ان کو وہ حد میں شہید ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا جنازہ رکھا گیا تو پتہ چلا کہ جو کپڑا ہے ان کے لیے وہ اگر سر کی طرف کریں تو پاؤں پر کپڑا نہیں آتا اور اگر پاؤں کی طرف کریں تو سر پر کپڑا نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی اور اپنے چچا حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے کی طرف کفن کر دو اور ان کے پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو اس خرے خاص قسم کی گھاس ہوتی تھی اس کا کہ اس گھاس کو پاؤں پر ڈال دو اچھا پھر اتنی وہ پتھریلی زمین آپ نے دیکھا ہوگا احد جنہوں نے مدینہ منورہ گئے ہیں تو احد پہاڑ اور اس کے اطراف کی زمینیں دیکھی ہوں گی خالص پتھر چٹانیں ہیں تو اتنی قبریں ستر قبریں وہاں پر کھودنا اور وہ بھی وہ لوگ جو سارے جنگ کی وجہ سے تھکے ماندے اور اتنی بڑی لڑائی گزری ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں ممکن نہیں تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قبر کے اندر کئی کئی لوگوں کو دفن کر دیا جائے تو قبریں اجتماعی قبریں کھودی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اکٹی مثلا اگر ایک قبر ایسی کھودی گئی ہے جس کے اندر پانچ لوگ رکھے جائیں گے یا چھ لوگ رکھے جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کی اس پوری طویل قطار میں سے پوچھا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے تو جس کو قرآن زیادہ یاد تھا سب سے پہلے اس کو رکھا جاتا تھا اس کے بعد جس کو اس سے کم یاد ہوتا تھا پھر اس کو رکھا جاتا تھا پھر جس کو اس سے کم یاد تھا پھر اس کو رکھا جاتا تھا اس طریقے کے ساتھ کئی گئی لوگ قبر میں رکھے جاتے تھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ انا شہید علا میں قیامت کے دن ان کی گواہ ہوں یعنی کہ میں گواہی دوں گا کہ یہ لوگ یا اللہ تیرے دین کے اوپر قربان ہوئے اس سے بڑی گواہی اور اس سے بڑی سعادت کسی کے لیے کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گواہ کھڑے ہو جائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ انہوں نے تیرے دین کے اوپر جان قربان کی اللہ جل شانہ کو تو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اللہ پاک کو تو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی گواہی تو اس بندے کو چاہیے ہوتی ہے جس کو واقع کا پتہ نہ ہو جس ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جج کو یا قاضی کو گواہی اس لیے چاہیے کہ قاضی خود موقع پر موجود نہیں ہوتا اللہ چل شانہ تو کائنات کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا اعزاز ہے یہ ان کا اکرام ہے یہ ان کی عزت افزائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی شہادت کی جو ہے وہ گواہی عطا فرمائیں کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اپنے شہیدوں کو مدینہ منورہ لے جا کر دفن کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ جو جہاں شہید ہوا ہے اس کو وہیں دفن کر دو اس لیے اخصار شہداء احد آج بھی آپ کو احد پہاڑ کے دامن کے اندر نظر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ آئے تو وہ احد بھی جائے اور شہدائے احد کی قبروں کے اوپر جائے مطلب وہاں جا کر ان کے لیے دعا کرے دعائے مغفرت کرے اس پر سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ احد میں یہ سیٹ بیک یا یہ جو ایک نقصان مسلمانوں کو ہوا احد کے نتائج بدر سے مختلف ہیں اور حالانکہ چند ماہ بعد ہی وہ لڑائی ہوئی ہے ایک سال بعد ہوئی ہے دو ہجری میں وہ ہوئی ہے تین ہجری میں یہ ہوئی ہے اس میں حکمتیں ہی کیا ہیں اللہ جل شان ہوں نہیں معاملہ ظاہر بات دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو احد کے اندر یہ جو اتنی زیادہ تعداد میں صحابہ کی شہادتیں ہوئی ہیں اور قریش جو ہے ان کے بھی لوگ مرے لیکن بہرحال وہ اس سے نکل گئے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے قرآن پاک کے اندر غزوہ احد سے متعلق تقریباً ساٹھ آیات جس میں غزوہ احد کے واقعات پر یا غزل احد کی حکمتوں پر اللہ جل شاہ کا کلام موجود ہے ان ساٹھ آیتوں کو اگر آپ پڑھیں جو غزل احد سے متعلق ہے تو اس سے مختلف چیزیں پتہ چلتی ہیں چند ایک بیان کرتا ہوں پھر وقت پورا ہو رہا ہے ایک تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ جل شاہ کا طریقہ ہے ولی علم اللہ الدین امن و وعتقی الم کم <شُهدَاء> یا یہ کہ ولی عالم اللّہ الخبیت بنطیب ولیمۃ اللّہ الخبیت من طب <الطَّيِّب> <الطَّيِّب> اللہ جل شاہوں کی سنت ہے کہ اللہ جلشان آزمائشیں ڈال کر کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کرتے سچے اور جھوٹے کو الگ الگ کرتے تو یہ آزمائش بھی اسی صحابہ کرام رضوان اللّہ تعالیٰ عجمعین کی تربیت کا حصہ تھی کہ ان سخت حالات کے اندر جو لوگ جم جائیں گے اور جمیں رہیں گے وہ مستقبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں جانشین ثابت ہوں گے اسی طرح اس جنگ سے پہلے جو آپس کے اندر ایک اختلاف واقع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی نوجوانوں کی خواہش تھی مدینہ سے باہر جا کر جنگ کرنے کی اور آپ نے اپنی خواہش کے خلاف آپ نے جو ہے باہر جانے کا فیصلہ فرمایا یہ ساری چیزیں بھی اس کو قرآن نے کہا ہے کہ کچھ تم لوگوں نے اختلاف رائے کیا اور دوسرا جو بھگدڑ مچی اس موقعوں کے اوپر کچھ لوگ جو تطر بتر ہوئے حالانکہ مسلمانوں کو یہ اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنی صفوں کو انتہائی مضبوط رکھیں اور اپنے اندر کسی قسم کی سراسیمگی نہ پھیلنے دیں تو وہ چونکہ حضرت خالد ولید کے حملے کے نتیجے میں جو انہوں نے پیچھے سے آ کیا تھا تو ایک خاص قسم کی بھگدڑ بھی مچی اور جو جس طرف اس کا رخ ہوا اس نے اس سائیڈ پر گیا تو یہ وجوہات بھی تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کی یوں کہنے کہ آئندہ کے لیے اس چیزوں سے روکنے کے لیے ضروری تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ عہد کے اندر برآمد ہوتا صحابہ کی شدت کے ساتھ خواہش تھی تیسری وجہ کہ وہ بدر میں کہ شہدائے بدر کے فضائل اور شہدائے بدر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سعادتوں کا سن کر کثرت کے ساتھ ان پر یہ جذبہ تاری تھا شدت کے ساتھ یہ جذبہ تاری تھا کہ ہمیں شہادت ملے اور اس کا اظہار انہوں نے خوب کیا تو اللہ شانوں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ولی علم اللہ الدین آمن و من کم آمن شہدا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے ایمان والوں کو معلوم کرے اور اس تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت کے درجے کے اوپر فائز کرے تو یہ بھی ایک وجہ تھی اسی طرح اللہ کی ایک اور سنت ہے کہ جب اللہ کے پیاروں کی اللہ کے ولیوں کی اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مقرب ہوتے ہیں اہل ایمان ہوتے ہیں جب ان کا خون بہتا ہے ان کی خونریزی ہوتی ہے ان کی گردنیں کٹتی ہیں تو اللہ کی غیرت جوش کے اندر آتی ہے اور جب اللہ جل شانوں کی غیرت جوش میں آتی ہے تو وہ کافروں کے لیے اور مشرقوں کے لیے سخت ترین مشکلات کا باعث بنتی ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی اس غیرت کو جوش میں لانے والی بھی تھی اس کے بعد یہ بھی صحابہ کی تربیت تھی کہ ادل گن ایام ندا بین الناس کہ اللہ تعالیٰ دنوں کو پھیرتے اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں اور ان نمال اڑسری یوسرا اوسر بھی آتا ہے یسر بھی آتا ہے اللہ جلشع الص صحابہ کو دونوں قسم کے ذائقے چکھانا چاہتے تھے تو بدر کے اندر ایک اور معاملہ کیا صحابہ نے اس کو دیکھا یا عمر فرقان میں احد میں دوسرا معاملہ کیا اور یہ صحابہ کی تربیت کا یہ بھی حصہ تھا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو آزمائشیں نہ آئیں پریشانیاں نہ آئیں شکست نہ آئے تو بسا اوقات انسان کا نفس۔ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ جل شاہوں کی نصرت کے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں جیسے کہ یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی اور وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء ابنا اللّہ و احباؤ ہم تو اللہ کے لیے اس کے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں اور ہم اللہ کو اتنے محبوب ہیں کیونکہ پے پہ, پہ نبیوں کا سلسلہ دیکھا بنی اسرائیل نے کہ نبی بھی ہمارے اندر آ رہے ہیں اور بادشاہ بھی ہمارے اندر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کا احساس بھی دلایا کہ تم لوگوں پر میری نعمتیں ایسی تھی کہ دنیاوی بڑائی یعنی بادشاہت وہ بھی تمہارے اندر تھی اور دینی بڑائی یعنی نبوت وہ بھی تمہارے اندر تھی کہ ملوک اور انبیاء دونوں ہم نے تمہارے اندر جاری کیے لیکن مسلسل نبیوں کے سلسلے کو دیکھ کر صدیوں تک اور مسلسل دنیاوی بادشاہتوں کو دیکھ کر بنی اسرائیل اس کو اپنا استحقاق سمجھنے لگ گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم پیدائش کے اعتبار سے خون کے اعتبار سے ہماری بلڈ لائن اتنی مبارک ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام سعادتیں ہر وقت ہماری جھولی کے اندر ہوں گی اللہ پاک نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونے دی اور اس قسم کی آزمائشوں کے ذریعے سے حضرات صحابہ کا ہر وقت دل جو ہے وہ اللہ کی طرف لگا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اللہ و یہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کی کے مظاہرے سمت کہتے ہی اس کو جس میں اتنی بے نیازی اللہ جلّہ شاہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہر وقت ہی غالب کرے ٹھیک ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ حزب اللہ غالب ہو گے آخری فائنل راؤنڈ کے اندر لیکن فائنل راؤنڈ سے پہلے پہلے اللہ جانو دونوں قسم کے حالات کو مسلمانوں کے اوپر لا سکتے ہیں یہ ان کی تربیت کا یہ ان کے تعلیم کا یہ ان کے توکل کا یہ ان کے اللہ جلّ شاہوں کے اوپر اعتماد کا اور یہ ان کو کہ اپنے نفس سے اور نفسانی کیفیت سے ڈرنے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری تھیں اس کے اوپر عہد کاغذ عہد کے مباحث جو ہیں وہ مکمل ہوئے انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے کی زندگی رہی تو واخل الدم الحمد اللہ